ایک شخص سمندر میں ڈوب کر مر گیا اور اس کی لاش ہی نہیں ملی تو کیا اس پر عذاب قبر ہوگا جی ہاں اگر وہ مستحق عذاب ہے تو وہ جہاں بھی ہوگا اس پر عذاب قبر ہوگا یہ مت سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ کہیں چلا گیا آپ کی میری نظروں سے اوجل ہو گیا مگر عذاب کرنے کے لیے اللہ کو نہیں مل رہا ایسا نہیں کہیں بھی ہوگا اس پر عذاب ہوگا اور یہ سیاح سدہ میں حدیث موجود ہے سنی مسلم میں بھی بخاری میں بھی ترک پر ہے کئی رابیوں سے ہے ایک شخص نے بہت گناہ کار اپنے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وسیعت کی کہ میں ہوں بہت گناہ کار. اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا نا بہت آزاد دے گا بڑی پٹائی ہونی کیا کرنا چاہیے پہلے جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو تم جلا دے اور جلانے کے بعد میں اس کا سفوف اس کا پاؤڈر بنا کر اس کو اڑا دینا پھر میں اللہ کو ملوں گا نہیں یعنی پکڑا ہی نہیں دوں اولاد نے اس کی وسیعت کے مطابق عمل کیا لیکن سنی اللہ کی قدرت رب کریم نے زمین کو خکم دیا اس کے ذرات کو جمع کر دیا زمین نے اس کے ذرات کو جمع کر دیا اٹھایا رب کریم نے فرما بتا یہ وسیعت تو نے کیوں کی تھی یعنی تو یہ سمجھ رہا تھا ہم تجھ کو پکڑنے پر اور تجھ کو زندہ کرنے اور بعض پر اس پر قدرت نہیں رکھتے دیکھ ہماری قدرت وہ کہے گا مولا میں نے صرف تیری ڈر کی وجہ سے ایسا کیا میں گناہ تھا بڑا سیاح کار میں نے سوچا کہ اس طرح کرنے سے شاید میں تیرے دربار میں حاضری سے بچ جاؤں یہ صرف میں نے تیری ڈر کی وجہ سے کیا رب کریم فرمایا کہ بندے اگر تو نے میری خوف کی وجہ سے کیا اب میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تیری نجات ہو جائے دیکھیے اس کی قدرت نے ایک ایک ذرہ اس کا اکٹھا کر لیا یا نہیں تو یہ آدمی کہیں بھی مفقود الخبر ہمارے نزدیک ہے اللہ تبارک کے نزدیک مفقود الخبر نہیں ہوگا یہ جہاں ہوگا اس پر عذاب ہوگا اور یہ بات ضمن یاد رکھیے ایک فرقہ بے دنوں میں ایسا بھی پیدا ہو گیا جو عذاب قبر کا منکر ہے کہتا ہے یہ عذاب عذاب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہیں کوئی بالکل یہ غلط آپ مشکا شریف نے اس بات الزاب قبر ایک پورا بات جس میں تین فصلے ہیں اور صاحب مشکات نے تین فصلوں میں یہ بیان کیا کہ عذاب قبر حق ہے اور عذاب جو قبر میں لوگوں سے باس ہوگی اور اس کو گویا گناگار ہوگا وہ چین سکون سے لیٹے گا اور جو گناہگار ہوگا تو اس کو عذاب دیا جائے گا جو نکوکار ہوگا وہ چین سکون سے لیٹے گا اس پر پورے تین فصلے ہیں یہ بھی لوگوں کا کہنا غلط ہے کہ عذاب قبر نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں جنہوں نے پوچھا معاملہ جو ہے انہوں نے سمجھ دیا ہوگا